بسم الله الله وعلى الله الرحمن الرحيم من يتوكل على الله فهو حسبه من حيث الله يجعله هو الحافظ الله الله اكبر الله حایت میں نے پڑھ لی ترجمہ یہ ہے جو ڈرا اللہ سے اقبال کے بہت سے معنی ہیں ڈرنا پرندگاری کرنا گناہوں کو چھوڑنا لگی پر جمنا جو بھی ڈرا اللہ سے کو اختیار کی اس نے دیکھی اللہ کے اس کا ہر تنگی میں سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور روشنی اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کو وہ منہ دی اور جو کوئی بھروسہ کر لے اللہ پر اللہ کا رخ دیے کافی ہے آدمی کی زندگی گزارنے کی تین سوچیں ہوتی ہیں ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ مشکلات میں نہ پھنسے اور اگر انسان ہے مشکلات میں پھنسنا پڑتا ہے چاہے بچا بچاہے حالات آ جاتے ہیں مشکلات آ جاتی ہیں تو آدمی کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات میں پھنس جائے تو مشکلات سے نکلنے کا اس کے پاس راستہ ہو آسانی ہو اس کے پاس ذخائر ہوں تجاویز ہوں اس کے پاس طریقہ کار ہوں سوچ آدمی کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی روشنی کا آسانی سے بندوبست مشکلات میں کل گھر پہ گھر کر اور بتائے اور آدمی کے ساتھ के کے اٹھائے نہ ان سے پریشان نہ ہو ہمارے ایک آدمی کا ججربہ ہوتا ہے کہ مضبوط دوست ہو ایسا مضبوط ساتھی ہو کہ کسی وقت کو ضرورت پڑے تو اس بات اس کا ساتھ دے سکے جس آدمی باتوں کی تھری ہو تو بڑا سیاح ہوتا ہے اور اس کو بہت سکون حاصل ہو جاتا ہے کہ مشکلات سے نکلنے کے بغیر تکلیف کی آسانی سے مل رہی اور ایسا ساتھی ہو جو ہر وقت اس کا ساتھ دینے کے لیے, کے لیے ہر جگہ کام آنے کے لیے ہو تو ایس کو بڑا سکون ہو جاتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی فراج میں نے سوچتا کرے ایس سمجھداری ہو ہے جو دنیا دار لوگ اپنی سوچ سے حاصل کرتے ہیں ایسے سمجھداری ہو ہے جو اللہ سے بارہ تعالیٰ نے ذریعے سے ہمیں بتائیے انسانوں کی سوچ سمجھداری کیا ہوتی ہے ان کی سوچ سمجھداری ہی ہوتی ہے کہ ایمانداروں کے ساتھ ملاقات ہو جائیں افروں کے ساتھ ملاقات ہو جائیں مسلم کے ساتھ ملاقات ہو جائیں اور جائیں بڑی بڑی ڈگری حاصل ہو جائیں گے جا ہوں پیسہ ہو ہمارا دولت ہو تو ان چیز اس چیز کے ذریعے سے مشکلوں سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس آرام ہے اور ان سفارتوں سے ان وسائل سے ہمیں روزی کے بڑے وسائل بن جائیں گے اور واقعی اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہمارے ساتھی ساتھیوں سے تو ہمیں کس بات کا علم ہے اب یہ آدمی ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اب لوگوں کی ایسی خوشنودی ان کی رضا ان کی خوشی کیسے حاصل کروں اب ان کی رضا خوشنودی کی چیزیں معذور کرتا ہے ان کو اختیار کرتا ہے ان کے ذریعے ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے یہ تو ہے انسانوں کی سوچ اور انسانوں کی زانشبری اور انسانوں کی فلمی چلتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتا ہے تھوک نہیں کھاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں لگنے اس کے پیچھے لگے رہے ہیں ایک دفعہ باروں میں آئی کہ فلانا آدمی بزی بنا بدر بنا،, بنا اور خانسی ہو گیا فلانا آدمی سدر بنا بہت, بہت بڑا سدر بنا اور اس کو مارا گیا انجام ان کے لکھے تھے نا اور پھر اخبار والے لکھا تھا ان کی اولاد پھر اسی چیز کی چمٹی ہوئی پھر اسی کے پیچھے پڑی ہوئی جس نے ان کے باپ دادا کو اتنا ویتن کر کے ان کی جانیں دی یہ چمٹے ہوئے اسی بات سے کرنے جاتا اور ایک سمجھداری گئی اس کو بہت بڑی خیر دی حکمت کیا ہے چیزیں ہم یاد ہیں کا بتاتے ہیں وہ کیا وہ یہ ہے مسلافات کی حکمت بارک و تعالیٰ خطرار سے نکلنے کا طریقہ کار بتاتا ہے وہ سکوا ہے گناہ کو فرق کرنا نیکی پر جمنا اللہ تعالیٰ کا لحاظ اللہ الگ کا خوف میں پیدا کرنا اس کے نتیجے میں گناہ سے رک جانا نیکی پر جم جانا یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں اللہ سبادہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ کھول ایک کھولتا ہے بیٹے میں گرفتار کر دیا اور ان کا پیغام آیا کہ مجھے بڑا سختی میں رکھا ہوا ہے قید میں ہوں سختی رکھا ہوا ہے میرے دونوں ہاتھ چمڑے کے مضبوط تسموں سے بند ہوئے ان کے والدین کے پاس گئے اور الگ سنگا سن بی اور یہ پیغام آیا ہے کہ اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور سختی کی جاتی کہ عام طور پر لوگوں اللہ والوں کے پاس جا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ بولیے پروجیو کی زیادہ داری ہے ان کی ٹھیکیداری ہے پھر سے پوچھیں گے کسی کو پتا ہے تو اگر میں مصروف ترسیل تو نے جا کر پوچھا دودھ بندہ میں نے فرمایا اس کو پڑھا یہ زا انہوں نے شاید کو پڑھنا شروع کیا لگتا وقت میں نے دیکھا کٹ پٹ ٹوٹ گئے ہاتھ آزاد ہو گئے اور بالکل آزاد آپ متوجہ آپ کا متوجہ میں آپ لوگ ہوں بیٹھے میں آپ لوگوں نے مائک رکھا ہے ہے اسے بار بار اسے انہوں دیا اس کو جی جی میں براہ راست ہوتا تھا ہوتا بات آب کی آواز اب ٹھیک ہو گئی کہ نہیں ہاں جی آرام پہنچائیں گے آواز ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے جو کافی بات here that بیٹھے میں نے مشورے ماشاء اللہ کہتے ہیں اس بیان کو مکمل کرنے جو ہوا ہے کیے ہوئے ماشاء اللہ خیر تھی تو مکمل تو ہم سے سادی کا واقعہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ قصبے کھلے ہوئے ہیں اور اب جب نکلے تو کو اندازہ ہوا کہ کفار سوئے ہوئے ہیں ان کے موشی وغیرہ ایسی کھڑے ہیں تو ہر بھی کافر جو ہوتے جنگ ہو رہی ہے اس کا مال غنی مت ہوتا ہے حالات ہوتا ہے تو بس یہ ہے ان کی بکریاں وغیرہ آدھی رات کا وقت ساری اپنے آگے کیوں زمانہ ہو گئے صبح جب وہ جاگے تو بس اتنے دور نکل چکے تھے کہ پاس کون نہ ان کے لیے مشکل تھا یہ آگے حضور کے پاس مسئلے مجرم میں آیا آزاد اور مال و ساتھ تو تھا صاحب کا یہ کی توبہ آدھے آئے تھے مشکلات میں بھی گرا ہوا ہو وہ اس کا غرض کرے اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کے آرام بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرات روزی دیتا ہے اس تصویروں میں سے ایسے ہی بال گنا کے بارے میں آیا کہ ان گناہوں سے عمر گھٹ جاتی ہے بال گناہوں سے روزی کم ہو جاتی ہے بال گناہوں سے پیار روزی جو جی ہے وہ اللہ لے لیتا ہے اور بال گناہوں سے جھگڑے پر ہاتھ آ جاتے ہیں بال گناہوں سے بیماریاں آ جاتی ہیں جس کی تو پاکستان کو کی لمحہ وہ نہیں چھوڑتے تھے اس کے لیے پاکستان کی حکومت کو بدلا گیا جملی حکومت نہیں لا سکی کہ وہ ہوں گے اور رائے شماری او اور جو بہت نہیں لا حکومت کو بدلا گیا انہوں نے ڈھنڈے کردور سے استعمال کیا کتنے اربوں روپے کو کو آمدنی کتنے کروڑ روپئے کس کو دیے گئے ہوں بند کرتا کتنے کروڑ رو گئے کس کس کو دیے گئے اور پاکستان پر بارشیں رک گئی یہاں تک کہ اس بار ہیٹائٹس بی سی کا عذاب نازل پھر پتہ ہے آپ کو اس کے نتیجے میں یہ تحفہ ملا فرست اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابوں کے مصائب کے مصیبتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آلام کرتے ہیں ساری امال کی تاثیر ہوتی یہ وہ دانشوری ہے جو علیہ امبیال صلاح السلام کی وہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے کہتے تو سب سے بے نیاز ہو کر سب سے اپنی نظروں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ پر نظر جمع اور اپنے امال کو صلی اللہ علیہ وسلم کے تباہ پر ڈال اور یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ خزانے فوجیں قوتیں یہ تیراکے کھولے اور او... او اس اضو... ذات عظیم کا ساتھ اب تو مل گیا ہے جس کے آگے ساری چیزیں گون ہیں تو اتنی بڑی تسلی سے ہمیں چیز کی ضرورت ہے میت اللہ اللہ مکھرجہ جو ڈراللہ پڑا نیکی پر اللہ تعالی کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور یار ایسی روکی دے گا اس کا وہ گمان بھی نہیں ہوگا میتر اللہ ہے جو اس نے بھروتا کر لیا اللہ پر تھا وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہے اور بہت واقعات یہ اس کی ایسی جگہ سروس بھی ملنا جہاں سے ہم کو ماننا ہو قسم قسمت کے واقعات اس پر لکھے ہوئے ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ غلہ لینے کے لیے ملک شام گیا اس کو ہونٹ باندھا اور وہاں پھر رہا تھا کہ اس نے میں گھر سے کوئی لڑکی نکلی اس نے کہا کہ آپ کے گھر والے آپ کو بلاتے ہیں گھر چلا گیا گھر میں کوئی بھی نہیں ایک عورت ہے اور ملازمتہ بند کر دیا ملازمت بتا دیں سفر اپنی کر لوں اور سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں اللہ کے حکم کو توڑوں گناہ ہو جائے میں پیشاب کالے گیا دیکھا پیچھے راستہ ہے اللہ نے اس سے نکال کیا جب نیچے آ تو اس نے دیکھا کہ اس کے اونٹ پر گندم کا بول جدا ہوا کہ دوسری ازمائش میں آ گئی اس کا مال ہے یہ اس کے ساتھ میں کیا کروں تو تو تو آواز آئی کہ یہ تک اللہ ہے یا مخرجہ لوگوں کو نہائی سے لایا یا تم نے اللہ کے حکم کے لیے اتنی بڑی قربانی کا ارادہ کیا تو اس بند دیواروں میں اور بند مکان میں سے اللہ تعالیٰ موجود اس گلے کے لیے گیا ہوا تھا خریدنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے بغیر مشقت کے بغیر پیسے کے دے دیجیے جب گناہ جب مصیبت ہو تکلیف ہو توبہ بتائے وہ اللہ کے آگے گڑگڑائے اللہ کے حضور فریاد کرے آدمی اور زندگی, زندگی اپنی دیکھے کہاں کہاں کو ظلم ہو رہا ہے کہاں کہاں کیا مال کو ترق کرے آدمی اور نئے کہا پر پڑے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات مبارکات اقبال عزیز کے آئے تھے کلمات ہیں ان کو بطور عزت بزاعت پڑھے اور اللہ سے مانگے اللہ میں بیان کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے